عن أبي مسعود نذي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كانما ما يسوي بها القداح حتى رأى أننا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبرا فرأى رجلا باديا صدره من الصفف فقال عباد الله لا تصغون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم اللهم مسلم <تصفح> عزیز اور دوستو ایک بڑا اہم موضوع اج اپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جس کا ذکر ابھی تک بلوغ المرام کی جو حدیثیں پڑھی گئی ہیں ان میں نہیں آیا ہے تو مناسب سمجھا کہ یہ موضوع بڑا اہم ہے اور وہ موضوع ہے صفوں کی درستگی صف میں کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے اس کے کیا آداب ہیں کیسے سب بستہ ہونا چاہیے کیا طریقہ ہے اس تعلق سے بہت ساری خلاف سنت اور خلاف شراب شراباتیں دیکھنے میں آتی ہیں نماز پڑھتے وقت اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دو نمازی دو مسلی قدم سے قدم ملا کر کے كاندھے سے كاندھا ملا کر کے اچھی طرح سے صف میں کھڑے ہوتے ہوں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی اگر قدم ملا رہا ہے تو دوسرا اس کو ہٹا رہا ہے کوئی ملا رہا ہے تو دوسرا ہٹا رہا ہے عموماً اپنے ہاں دیکھنے میں ہی آتا ہے کہ دو آدمیوں کے بیچ کم از کم چار انگشت کا فاصلہ رہتا ہے انگشت مانے انگلیاں چار انگلوں کا فاصلہ رہتا ہے کوئی آگے کھڑا ہوتا ہے کوئی پیچھے جو جہاں کھڑا ہو گیا اس سے وہ ہٹ نہیں سکتا اور ایک بات اپنے ہاں مشہور ہے اور قریب سامنے آ جائیں ادھر بہتر ہے ایک بات مشہور ہے كہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ داہنے پاؤں کا انگوٹھا اپنی جگہ سے پوری نماز میں ہٹنا نہیں چاہیے اب اس انگوٹھے کو نہ ہٹانے کے چکر میں چاہے صف ملے یا نہ ملے قدم ملے یا نہ ملے تو اس طرح سے ہمارے ہاں صف بندی ہوتی ہے آج تو بڑا اچھا وقت ہے کہ مسجدوں میں چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں حسیر ہیں قالینیں ہیں لائنیں بنی ہوئی ہیں پھر بھی اس کے باوجود بھی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کوئی پیچھے کھڑا ہے کوئی آگے کھڑا ہے یا صف میں کھڑے ہوتے وقت خیال ہی نہیں کرتے ذہن و دماغ کہیں اور ہوتا ہے یہ نہیں کہ کم از کم دیکھ لیں کہ ہم صف میں کھڑے ہیں یا صحیح کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے ہیں قدم سے قدم ملا ہے کہ بیچ میں خالی جگہ چھوٹی ہوئی ہے تو اس کا اہتمام نہیں ہوتا ہے تو اسی تعلق نماز میں صف بندی کی کیا حیثیت ہے شرعی اعتبار سے اور کیسے صف بستہ ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی گئی جس کا ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے پیش کر رہا ہوں صحیح مسلم کی روایت ہے ابد ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو درست کیا کرتے تھے برابر کیا کرتے تھے صفوں کو اس زمانے میں چٹائیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی لوگ ایسے ہی مسجد میں ہاں خالی زمین پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صفوں کو درست کرتے تھے سیدھی صف کرتے تھے صحابی بیان کرتے ہیں کہ کن نما یوسوی بے بے گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ذریعے سے تیر کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کو صحیح کر رہے ہوں تیر کی لکڑی کیسے ہوتی ہے بیان بیان صفت ایسی بیان کی ہے کہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے تیر کی لکڑی جو ہوتی ہے تیر جس میں لگا ہوا ہوتا ہے وہ لکڑی کیسی ہوتی ہے سیدھی ہوتی کہ ٹیڑھی ہوتی کمان نہیں کمان وہ ہوتی ہے جس میں تیر لگا کر کے مارا جاتا ہے ہاں اور تیر وہ جو کمان سے نکلتا ہے تو گویا کہ تیر کی लकड़ी لکڑی یہ تیر کی لکڑی ہے بالکل और اور تیر کے آگے लगा لگا ہوا ہوتا ہے جو جا کر کے کہیں لگتا ہے شکار پر تو اس لکڑی کو اور وہ لکڑی بہت سیدھی رہتی ہے ٹیڑھی بھی نہیں رہتی اگر लकड़ी لکڑی ہوگی تو نشانے پر تیر جا ہی نہیں سکتا لگ ہی نہیں سکتا تو صحابی نے جو مثال بیان کی بڑی زبردست مثال بیان کی کہ اس سے زیادہ سیدھی کوئی چیز شاید نہ ہو کیونکہ تیر کا معاملہ ہے نشانے پر اور نشانہ اسی وقت لگ سکتا ہے جب لکڑی کیا ہو سیدھی ہو ذرا ٹیڑھی ہوگی تو نشانہ خطا ہو جائے گا تو صاحبی نے بیان کیا ایسے جیسے آپ تیر کی لکڑی سیدھی کر کر رہے ہو ہاں ایسے بالکل ہاں کہ بالکل سب درست ہے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اسی طرح سے جب اللہ کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صف درست کرنے کا صف میں کھڑے ہونے کا طریقہ سیکھ لیا سمجھ گئے ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب بہت زیادہ تمبی کرنا چھوڑ دیا کہ ہاں بس مختصر سے الفاظ کہہ دیا کرتے ورنہ شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ باضابطہ صف درست کراتے تھے اور روایتوں میں ہے کہ پیچھے کی صفوں کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ دیکھو پیچھے کی صفیں درست ہیں پہلی صف دوسری صف اس طرح سے پیچھے کی صفیں درست ہیں کہ نہیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے اقامت کہی گئی اور کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے اور تکبیر کہنے ہی والے تھے کہ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ سینا نکالے ہوئے ہیں افسینا نکالے ہوئے مطلب سے اگے نکلا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عباد اللہ اے اللہ کے بندو لا تصوُن صفوفکم تم یا تو اپنی صفوں کو درست کرو گے او لا یخالفن اللہ بین وجوهکم یعنی کہ اللہ تبارک وتعالى تمہارے چہروں کے درمیان مخالفت پیدا کر دے گا۔ یعنی تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا تم ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگ جاؤ گے تو صف درست نہ کرنے کا آگے پیچھے کھڑے ہونے کا نقصان کیا ہے اختلافات کہ اختلافات پیدا ہوں گے لوگوں کے دل ہاں دوسری روایت میں ہے اوبینکم <تصف> یا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا تو اب دیکھیں فطری طور پر آپ محسوس کریں گے اگر دو نمازی آپس میں قدم سے قدم ملا کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو محبت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں قدم سے قدم ملا کر کے کھڑے ہوں گے تو محبت پیدا ہوگی لیکن اگر الگ الگ کھڑے ہوں گے ایک ملائے گا دوسرا کیا کہتے ہیں ہٹائے گا تو اس سے کیا ہوگا نفرت پیدا ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ارشاد گرامی ہے کہ اگر سفید درست نہیں ہوں گی سیدھی نہیں ہوں گی درست نہیں ہوں گی ملی نہیں ہوں گی تو اللہ تبارک کو تعالیٰ دلوں میں اختلاف ڈال دے گا اور اگر سفید درستے ہوگی تو کیا ہوگا ہمارے درمیان محبت پیدا ہوگی اتفاق پیدا ہوگا اتحاد پیدا ہوگا دل, دل مل جائیں گے آپس میں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو آئیے دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں کہ صف درست کرنے کے تعلق سے کچھ دلیلیں ایسی ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیغ امر کا امر استعمال کیا ہے یعنی حکم دیا ہے باقاعدہ لفظ امر آیا ہے وہاں پر کہ اپنی صفوں کو درست کرو مختلف الفاظ آپ سنتے ہوں گے استو برابر ہو جاؤ واطدلو آ, برابر ہو جاؤ استقیمو برابر ہو جاؤ الفاظ سنتے ہیں یہ سب حدیث کے الفاظ ہیں احسن اکامت صفوف صفوں کو صفوں کو درست بناؤ صفوں کے قیام کو درست بناؤ بہتر بناؤ اسی طرح سے دوسری وہ, اس, وہ دلیلیں ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ, سیگے نہیں استعمال کیا ہے کہ ایسا نہ کرو اور اگر ایسا کرو گے یعنی صفوں میں اختلاف نہ پیدا کرو آگے پیچھے کھڑے نہ ہو ورنہ اگر ایسا کرو گے تو ایسا کرو گے تو تمہارے دل تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور امر بھی کس پر دلالت کرتا ہے وجوہ پر اور نہیں کس پر دلالت کرتی ہے تحریم پر دلالت کرتی ہے نہ ہی مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا ہو کہ یہ کام نہ کرو تو وہ لفظ جو ہے نہ جو ہے تحریم پر دلالت کرتی اس چیز کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخت و فتخلفلوب کم اشتعیم ولا تختو برابر ہو جاؤ اختلاف نہ پیدا کرو آگے پیچھے نہ کھڑے ہو دور دور نہ کھڑے ہو نہیں تمہارے دلوں کے اندر کیا ہو جائے گا اختلاف پیدا ہو جائے گا اس طرح کی دلیلیں ہیں اسی طرح سے صاحب اکرام کچھ دلیلیں ایسی ہیں کہ جس میں صحابۂ اکرام سب صح درست نہ کرنے والوں پر نکیر کیا کرتے تھے انکار کیا کرتے تھے ٹوک دیا کرتے تھے تیسری طرح کی وہ دلیلیں ہیں جن میں صاحب اکرام سے انکار ثابت ہے جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالی مدینہ میں ہاں تشریف لے آئے تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ موجودہ چیزوں میں سے آپ کو کس چیز کا انکار کرتے ہیں یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو لگ رہا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی کس چیز کو ناپسند کر رہے ہیں آپ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو چیز چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا آپ کے زمانے میں دیکھا ان میں سے جو چیز میں ناپسند کرتا ہوں وہ کیا ہے کہ تم لوگ جو ہے صفوں کو درست نہیں کرتے ہو ہاں اللہ کم لاتوقیمون صلاح مگر یہ کہ تم لوگ صفوں کو درست نہیں کرتے ہو. لا تقیمون مون صلاح سمرات لا تو قیمون صفوف ہے یعنی صفوں کو اپنے درست نہیں کرتے ہو تو صحابی نے انکار کی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی حالت میں اگر کسی کو آگے پیچھے دیکھتے تھے تو پاؤں پر مارتے تھے نماز کی حالت میں خاص کر کے یہ چیز کب آدمی کو سمجھ میں آتی ہے جب آدمی رکو میں جاتا ہے رکو میں جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی آگے کھڑا ہے کوئی پیچھے کھڑا ہے اور کوئی جو ہے دور کھڑا ہے اس طرح سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں پر مارتے تھے یہ فتح الباری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اثر ان کا نقل کیا ہے لہٰذا اس کے علاوہ اور بہت ساری دلیلیں ہیں اور اس کتاب اس پر جو ہے ایک کتاب بھی لکھی ہوئی ہے صف کے نام سے ایک کتاب ہے غالباً شیخ غازی عزیر صاحب کی ہے ہاں سب پر ایک کتاب ہے ان کی دار السلامیہ کہیں سے وہ چھپی ہوئی ہے تو مکمل ایک کتاب ہے سب کے تعلق سے ایک مضمون مکمل ہے جو چھپا ہوا ہے کتاب چھپی ہوئی ہے اس لیے ہم کو ہاں اس اس کتاب کو لے کر کے پڑھنا چاہیے اور صفوں کے درست درستگی کا خیال رکھنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ علماء نے ان ساری دلیلوں کی روشنی میں جو امر والی دلیلیں ہیں جو نہیں والی دلیلیں ہیں صحابہ کا انکار جو ہے اسی طرح سے ہاں صحابہ نے نماز کی حالت میں اس کو درست کی کروایا اور پاؤں پر مارا حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو, بلال اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کیا کرتے تھے اور ہو سکتا ہے کسی کو شبہ گزرے کہ نماز کی حالت میں ایسا کرنے سے تو نماز باطل ہو جائے گی نماز باطل نہیں ہوگی کیونکہ یہ کام یہ چیز نماز سے متعلق ہے نماز کے باہر کی چیز نہیں ہے دلیل کیا ہے ایک تو سابق رام نے عمل کیا دوسری یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے رات میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے ساتھ میں لیکن کھڑے کدھر ہوئے بائیں طرف اس طرف کھڑے ہو گئے جبکہ امام کے داہنی جانب کھڑا ہونا چاہیے مقتدی کو اگر دو آدمی ہیں تو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اپنے ہاتھ سے جو ہے کان پکڑ کر کے ان کا داہنی طرف سے بائیں طرف کر لیا کیا کہ کی نہیں معلوم کیا ہوا کہ یہ نماز کے سے متعلق چیز ہے اس سے نماز باطل نہیں ہوتی اگر آپ اگر کہیں کر دیں آپ اس طرح سے اپنے یہاں یا کیا کہتے ہیں یہیں کسی کو دیکھیں آگے پیچھے ذرا سا اس کو اشارہ کر دیں جیسے سب جگہ چھوڑ کر کے کھڑا ہوا ہے آپ ادھر ہو گئے اس کو اب نہیں کھڑا ہوا ہے وہ اس, ادھر نہیں ہو رہا ہے تو اس کو اشارہ کیا اسے پاؤں پر ہلکا سا مارا آپ نے تو وہ سمجھے گا کہ یہ نماز اس کی باطل ہو گئی Haan, اس طرح سے نماز باطل نہیں ہوگی نماز بھی اس طرح اس تعلق سے حدیث آئیں گی تو اسی وجہ سے بہت سارے علماء صف برابر کرنے صف کو ملانے برابر کھڑے ہونے کو واجب قرار دیا ہے اور صف برابر نہ کرنے والے اور درست نہ کرنے والے کو گنہگار قرار دیا ہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے ایک باب اپنی کتاب کے اندر باندھا ہے باب و اسم باب باب المسوفا اس شخص کا گناہ جو صف کو مکمل نہیں کرتا ہے صف کو درست نہیں کرتا ہے یعنی گویا کہ صف درست نہ کرنے والے کو گنہگار قرار دیا ہے گنہگار قرار دیا ہے اسی طرح سے حافظ ابن حزب رحمۃ اللہ علیہ عموماً یہ ظاہریہ میں سے ہیں حافظ حضم الرحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ فرد نالمین تعدیل الصفوف الاول فلا صفیٰ ولحاذات ولجلی فین کانقص کانفی آخری ہا انہوں نے ایک باب یا جبلا کہا ہے کہ مقتدیوں پر صف کو درست کرنا صفوں کو درست کرنا اور پہلی صف کو مکمل کرنا پھر دوسری صف میں کھڑے ہونا یہ فرض ہے واجب ہے اسی طرح سے صف میں کھڑے ہونا کیسے مل مل کر کے تراس تراس کس کو کہتے ہیں قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ان اللہ حب الدین قاتل ہی بنیاد مرسوس کہ اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کو پسند فرماتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اس طرح سے جیسے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو یعنی اپنی صفوں میں دراڑ نہیں رکھتے دوری نہیں رکھتے مل مل کے کھڑے ہو کر کے جم کر کے جہاد کرتے ہیں قتال کرتے ہیں تو قرآن میں کیا آیا بنیاد و مرسوس کا لفظ آیا ہے اور مرسوس اس دیوار کو کہتے ہیں اس بنیاد کو اس دیوار کو کہتے ہیں جو بالکل دیوار تو ویسے ہوتی بھی ملی ہوئی ہوتی ہے دیوار کی ہر اینٹ دوسری اینٹ سے ملی ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں کہ شگاف رہتا ہے ملی ہوئی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بنیان مرسوس سیسا پلائی ہوئی دیوار بالکل ملی ہوئی تو ہماری صفوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری صفیں فرشتوں کی صفوں کے مشابہ ہیں تو صحابہ نے عرض کیا کہ صف فرشتوں کی صفیں کیسی ہوتی ہیں تو فرمایا کہ فرشتے ایک دوسرے سے مل مل کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کو اپنی نماز میں جو ہے سب بندی جو کرنی چاہیے وہ بالکل مل مل کر کے کھڑا ہونا چاہیے اور اس کا طریقہ یہ ہے اس کا طریقہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ابھی الفاظ آئیں گے کہ ہادو بین المنا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہاڈو بین المنا کی کہ اپنے کاندھوں اور قدموں کے درمیان کیا ہو برابری کرو ملاؤ مفادات کس کو کہتے ہیں آمنے سامنے آمنے سامنے کاندھے سے کاندھا بالکل ملا ہوا ہو تو جب کاندھا مل جائے گا سب کا کاندھا ھوں, کاندھا مل جائے کاندھا ملانے کے بعد ہاں کاندھوں کو ملانے کے بعد پھر دیکھیں نیچے قدم کہاں تک پہنچتا ہے ہمارا یعنی جو سائز جو جو ہے چوڑائی ہمارے کاندھے کی ہے کاندھوں کی ہوتی ہے وہی چوڑائی اسی چوڑائی میں نیچے پاؤں کو ہونا چاہیے جب اس طرح سے ہم کھڑے گے کھڑے ہوں گے تو پھر کاندھا بھی مل جائے گا قدم بھی مل جائے گا لیکن اگر کسی کاندھا تو اتنا چوڑا ہے اور کھڑے کہتے ہیں پاؤں کتنا ایسے ملا کے کھڑے ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بغل میں پڑ رہا ہے بیج کی جگہ اپنے سائز سے وہ کھڑا ہوگا اپنی کاندھے کی چوڑائی سے کھڑا ہوگا تو اب اس کا پاؤں نہیں مل پائے گا جب پاؤں نہیں ملے گا تو ایک नहीं मिलेगा یا اس سے زیادہ उससे کا کیا رہے گا فاصلہ رہے گا और अगर حدیث کی روشنی میں جیسا کہ آگے حدیث آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا آ, لا تذر الفرجات یا لا تترک الفرجات یا کہ شیطان کے لیے یا شیاطین کے لیے شگاف اور خالی جگہ نہ چھوڑو شیاطین خالی جگہوں میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اگر اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے اس نے کیا کیا کہ اگر قدم سے اس کے قدم سے قدم ملا لیا تو اب کیا ہوگا کہ اس کا اس کے پاؤں کی چوڑائی کیا ہوگی بڑھ جائے گی اس کا پاؤں پھیل جائے گا تو اب غلطی کس کی ہے اس شخص کی غلطی ہے جو اپنے پاؤں کو اپنے سینے کی چوڑائی کے برابر یا اپنے کاندھوں کی چوڑائی کے برابر نہیں کرتا ہے تو اس لیے علما نے لکھا ہے کہ ایسا کرنا واجب ہے اور فرض ہے کیونکہ حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں اور اس تعلق سے بہت سارے علماء نے سب بندی کے بارے میں وجوہ پر روشنی ڈالی ہے جیسے امام شوقانِ رحمۃ اللہ علیہ ہیں امام ثنانی ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن حزم اور اسی طرح سے امام نووی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ منظری اور حاب مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اپنی اپنی کتابوں میں جو ہے مختلف کتابوں میں اس پر روشنی ڈالی ہے کہ سب بندی اور صحیح انداز میں کھڑے ہونا کھڑا ہونا یہ کیا ہے واجب ہے اسی طرح سے ایک تو بات یہ ہو گئی کہ سب بندی میں ہم کیسے صف بنائے اور کیسے کھڑے ہوں معلوم یہ ہوا کہ ہم سب بندی جب کریں گے تو بیچ میں خالی جگہ نہیں چھوڑیں گے ایک حدیث تو یہ ہے جیسا کہ جابر صبرہ رضی اللہ تعالی عل بیان فرماتے ہیں ایک لمبی حدیث ہے اس میں ہے کہ ثم پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے گزر تصف چکی لیکن پھر بھی ذکر کر کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ایسی صف بندی نہیں کر سکتے ہو جس طرح سے فرشتے صف بندی کرتے ہیں اپنے رب کے پاس تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقف الملائے الملائکہ فرشتے اللہ کے کی پاس کیسے کھڑے ہوتے ہیں کیسے سب بندی کرتے ہیں ہاں تو فرمایا ہاں یم مس کیا فرمایا یو الصفوف صفوفلا و تراسون فخ کہ پہلے پہلی صفوں کو پوری کرتے ہیں پہلے اب عام طور سے یہ بات آئی ہے تو ذکر کر دوں کہ طریقہ کیا ہے کہ پہلے پہلی صف پوری ہو جائے پھر اس کے بعد دوسری سب مکمل کریں لیکن مسجد اگر بڑی ہوئی تو لوگ دائیں بائیں دیکھتے ہی نہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری رکعت پوری چھوٹنے نہ پائے ہماری رکعت چھوٹنے نہ پائے ہم جلدی سے شامل ہو جائیں اب یا اسی طرح سے کھڑے ہوتے وقت بھی جب اقامت کہی جاتی ہے اقامت کہی جاتی ہے اس وقت بھی اس وقت بھی بعض لوگ جو ہے اب سیدھے سیدھے امام کے پیچھے والی صفحیں بڑھتی رہتی ہیں ادھر ادھر دونوں طرف دائیں بائیں کافی ہاں جگہ خالی رہتی ہے لیکن ابھی دوسری صف نہیں پوری ہوتی کہ تیسری صف لگ جاتی تیسری پوری نہیں ہوتی کہ چوتھی لگ جاتی ہے اور جمعہ وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے کہ بس سامنے آ کر کے لوگ ادھر ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں جب کہ دائیں بائیں بہت ساری جگہیں خالی رہتی ہیں تو صاحبی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے وہ فرشتے پہلی صفوں کو پوری کرتے ہیں وہ تراسو اور صف میں بالکل مل کر کے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے کھڑے ہوتے ہیں اب صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہوتے ہوئے سب بندی کراتے ہوئے دیکھا تو صحابہ اکرام کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ جب صف بندی کرو تو پہلے پہلی صفوں کو پوری کرو اور جو کمی رہ جائے وہ آخری صف میں کمی رہ جائے آخری جو صف ہوتی ہے اس میں کمی رہ جائے اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صف بندی کرنے کا حکم دیا تو ہم کیسے کھڑے ہوتے تھے اس کا ذرا سا بیان سنیے صحیح بخاری کے اندر ہے کہ وکان احدنا یول من کب بے من کبھی صاحب ہی من آتا ہے منکب یلزق ذکر من کب بے من کبھی صاحب ہی وقاد مہو ہی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نماز میں اپنے کاندھے کو کاندھ، اپنے ساتھی کے کاندھے سے کیا کرتا تھا ملا دیتا تھا سٹا دیتا تھا لگا دیتا تھا الزاق کا مطلب یہ ہوتا ہے الزاق کا مطلب کاندھے سے کاندھا ملا دیتا تھا اور اسی طرح سے اس کے قدم سے قدم ملا دیتا تھا اس کے قدم سے قدم ملا دیتا تھا تو اب صحابہ اکرام صاحب اکرام صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی نے کیا بیان فرما رہے ہیں کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم ملا دیتے تھے جب صحاب رام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی عمل کریں تو اس کا کیا مطلب ہے وہ کامل صحیح ہے درست ہے ثابت ہے کیونکہ اگر ایسا کرنا صحیح نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت خصوصیت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ صحیح طریقے سے نماز پڑھو اس لیے کہ میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مجزا تھا کہ آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا اب علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ آیا یہ خصوصیت نماز کی حالت میں ایسا ہوتا تھا یا کہ عام حالات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے دیکھ دیکھا کرتے تھے پیچھے نظر آتا تھا اس میں اطلاب لیکن بہرحال نماز کے سلسلے میں تو بالکل ثابت شدہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کا بیان ہے کہ ہم ہاں اپنے کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم ملا دیا کرتے تھے تو یہ جو آج ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ دو نمازیوں کے بیچ میں چار انگشت اور چار انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے یہ کہاں سے لے آئے یہ کہاں سے لے آئے وہ کہتے ہیں نماز میں خلل ہوتا ہے قدم سے قدم ملانے میں جو ہے نماز میں خلل ہوتا ہے اوب اللہ استخر ہاں حدیث میں کچھ اور ہم اپنی طرف سے خلل بنا رہے ہیں ہاں ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ خلل ہوتا ہے خلل نہیں یہ نماز کے حصے میں سے ہے ابھی آگے حدیث آئے گی اسی طرح سے اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں اور بھی لفظ ہے سہیا بغل شموس بغل کے اندر شیخ البانی رحمتہ اللہ علیہ نے اس فائدے میں یا حضرت علی آنس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بیان ہے جو ابھی آپ نے سنا اس میں ایک لفظ اور بھائی بڑھایا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آج انس رضی اللہ تعالیٰ علہ نے اپنے زمانے میں بیان فرمایا اور وہ بیان آج وہ بیان اور وہ تبصرہ آج پھٹ رہا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر آج اس طرح سے تم کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم ملانے جاؤ کسی کے قدم کاندھے سے کاندھا یا نماز میں کاندھے سے, کاندھا, قدم, سے قدم ملاؤ تو لوگ بدکے ہوئے خچروں کی طرح سے نفرت کریں گے بھاگیں گے لفار کم تم میں سے کوئی جو ہے ایسے نفرت کرے گا ایسے نفر مانے ہوتا ہے بھاگنا بدکنا کیسے جیسے بدکے ہوئے خچر بھاگتے ہیں ہوتا ہے نا آپ قدم سے جب قدم ملائے دوسرے کے تو کیا ہے آپ نے ملایا تھوڑا سا پھر ادھر کر لیا پھر ملایا پھر ادھر کر لیا پھر ملایا پھر ادھر کر لیا ملانے دیتے ہی نہیں بھائی قدم سے قدم ملاؤ حدیث موجود ہے اب الٹا چور کتوال کو ڈانٹتا ہے نماز ہو جائے گی آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہا? نماز میں خلل ڈالتے ہیں قدم سے قدم ملاتے ہیں غلطی آپ کر رہے ہیں ڈانٹتے دوسرے کو ہے سنت ادا کرنے والے کو واجب چیز پر عمل کرنے والے کو ڈانٹتے ہیں غلطی آپ کر رہے ہیں تو اس طرح سے یہ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں لوگوں کی سفروں کو درست کراتے ہوئے ہاں ہادو بین المناقبی والاقدام کا لفظ استعمال کرتے تھے ہاد گردنوں کو برابر کرو یعنی جب گردن کو برابر کریں گے گردن برابر رہے گی تو سب ٹیڑھی ہوگی آگے پیچھے ہوگی نہیں بالکل برابر ہوگی کاندھے سے کاندھا اسی طرح سے بین المناقب کے منقب کی جمع مناقب آتا ہے کہ وہ عام طور سے ایمہ حضرات نماز پڑھاتے وقت ہاں اور ان کے لیے ضروری ہے ضروری ہے کہ اقامت ہو جانے کے بعد امام کی ذمہ داری ہے کہ امام صفوں کو درست کرائے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے صفوں کو درست کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث اور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کراتے تھے ایک آدمی آگے بڑھا ہوا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے سے پیچھے ڈھکیلا اور کہا پیچھے ہٹو سف درست کرو ہمارے یہاں کیا ہے ہاں کت کامۃ اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر سانس نہیں لیتے ہیں یعنی ایک سیکنڈ کا وقفہ نہیں ہوتا ہے مکبر کی تکبیر کہنے میں یعنی اقامت کہنے میں اور امام اقامت کہنے والا جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور امام کے اللہ اکبر میں ایک سیکنڈ کا فائدہ فرق نہیں ہوتا ہے تو امام صاحب کیا کہتے ہیں سب کہاں سے درست کرائیں گے اب وہاں ایک چیز اور بیچ میں لے گی کہ بھائی اب جو ہے اقامت کہہ دی گئی تو بات کرنا کیا ہے ممنوع ہے منع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب درست کرا رہے ہیں کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ الفاظ ہے حدیث کے اندر استعول تراسو ہادف حکم لطب حکم اللہ کہ برابر ہو جاؤ کاندھے سے کاندھا قدم سے قدم ملاؤ اگر سب درست نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے درمیان اختلاف ڈال دے گا اس طرح کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اقامت ہو جانے کے بعد کہا کرتے تھے لیکن ہمارے یہاں کیا ہے ممنوع منع ہے اقامت اور تقبیر تحریمہ کے درمیان بات چیت منع ہے اگر بات چیت کر دیے تو ڈبل اقامت کہلواتے ہیں اگر کبھی کوئی بات آ گئی تو کیا کرواتے ہیں کیا اقامت پہلے والی کیا ہو گئی کینسل ہو گئی ختم ہو گئی اب دوسری اقامت کہیں وہ اپنے ہاں لوگوں نے اس طرح سے بنا رکھا ہے حدیثیں پڑھیں صحیح بخاری صحیح مسلم صحیح ابن خزیمہ اور یہ سب ساری صحیح صحیح عدیثیں ہیں سب بندی کے تعلق سے لیکن کچھ نہیں مانتے اسی طرح سے سب بندی کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وعید بیان فرمائی ہے سب بندی کے فوائد پہلے سن لیجئے پھر خلاف ورزی کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب بندی کے کیا فوائد اور ثمرات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سوو صفوفکم سوو صفوفکم اپنی صفوں کو درست کرو اور فرماتے فا ان نہ تصوی تصوف ان تمام اصلاح کیونکہ صفوں کو درست کرنا یہ نماز کے مکمل کرنے سے تعلق رکھتی ہے صفوں کو درست کرنا یہ نماز کیا حصہ ہے ایک صاحب کہنے لگے دوسرے صاحب موجود تھے ان پر اعتراض کرتے ہوئے کہنے لگے کہہ رہے تم لوگ تو بار بار جو ہے جو ہے سر اٹھا کر کے نیچے دیکھتے رہتے ہو سر اٹھا کر کے نیچے دیکھتے رہتے ہو کیوں کہا انہوں نے بھائی آدمی ایسے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہے اور رکو سے یا کہتے ہیں پہلی رکاج سے اٹھا دوسری رکاج سے اٹھا تو کچھ آدمی آگے پیچھے ہونے کا کچھ خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے آدمی ہلکی سی نظر نیچے ڈال کر کے دیکھتا ہے کہ ہماری سب درست ہے کہ نہیں کیونکہ سب کو درست رکھنا برابر کرنا یہ نماز کا حصہ ہے تو اعتراض کیا کیا انہوں نے تم لوگ تو نیچے دیکھتے رہتے ہو تو انہوں نے کیا جواب دیا میں نے بھی کہا کہ بھائی یہ نیچے دیکھتے رہتے نہیں ہے. بلکہ سب کو درست کرتے ہیں اور یہ نماز کا حصہ ہے اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فائن نہ تصویت تمام الصلاة صفوں کو درست کرنا یہ نماز کے حصے میں سے ہے نماز کو مکمل کرنے میں سے ہے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بیان لفظ بیان فرمایا فعن اکامت صفح صلاح صف کا درست کرنا یہ نماز کی خوبیوں میں سے ہے نماز کی خوبی ہے اب آدمی اگر نماز پڑھ رہے ہوں آگے پیچھے ہوں تو کیسا لگے گا آگے پیچھے اگر ہوں تو کیسا لگے گا افراتفری رہے گی لیکن سب درست رہے برابر رہے کتنا اچھا خوبصورت لگے گا جی اسی طرح سے ایک بڑی عظیم خوشخبری ہے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بیچ میں جو خالی جگہ ہے اس کو لوگ بھرتے نہیں انگوٹھا رکھ دیا تو پھر اب وہ انگوٹھا ہٹ نہیں سکتا ہے چاہے جتنی خالی جگہ بیچ میں پڑی رہ جائے دو یہ حدیث جو سنانے جا رہا ہوں بڑی عظیم خوشخبری ہے اور اس کا دو مطلب ہے پہلے ترجمہ سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ حدیث صحیح ہے شیخ الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب و کے پانچ سو دو نمبر کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور جب میں نے حدیث پڑھا تو مجھے بہت اچھا لگا اور میں کوشش عمل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فرجن رف آہ اللہ بیہ درا جتن و بنا لہو بیتن فل جنا کہ جو شخص نماز میں صف کے اندر خالی جگہ کو پر کرے گا فرجہ کس کو کہتے خالی جگہ جو شخص سے نماز میں, کہ میں صف میں خالی جگہ کو پر کرے گا بھرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے ذریعے سے اس کے درجات کو بلند کرے گا اور اس سے بڑی خوشخبری جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا جنت میں اب سوچیں ذرا سا اس کا دو مطلب دو جگہ یہ شگاف ہوتا ہے یہ فرجہ ہوتا ہے ایک تو دو آدمیوں کے بیچ میں دیکھتے ہیں آپ آپ واقعی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں گے آپ تو کوئی اتنی جگہ چھوڑے ہوئے ہے کوئی اتنی جگہ چھوڑے ہوئے ہے کوئی اتنی جگہ, چھوڑے ہوئے، کوئی, اتنی جگہ کوئی پاؤں ملا کے کھڑا ہوا ہے हा? عجیب سا لگتا ہے کہ دیکھیے کتنے لوگ ہوتے ہیں کبھی بس چیز چھوٹی ہے تو تنگی ہو جاتی ہے اگر واقعی ان آدمیوں کو اگر بالکل برابر کھڑا کیا جائے تو دو تین چار آدمیوں کی جگہ بیچ میں نکل آئے گی دو تین, نکل آئے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم حدیث جو نماز کے اندر صف کے بیچ میں خالی جگہوں کو پر کرے گا اللہ تبارک مطالعہ اس کے ذریعے سے اس کے درجات کو بلند کر دے گا اور جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا اور دوسرا فرجا یا دوسری خالی جگہ جو ہوتی ہے وہ صف کے آخر میں ہوتی ہے ادھر یا ادھر دائیں یا بائیں اب آدمی دیکھتا ہے کہ ہاں اب سب بھرنے والی ہے ایک دو آدمی کی جگہ خالی ہوتی ہے تو ارے کون وہاں سے اتنی دور جائیں گے تو ایک رکعت جو ہے چھوٹ جائے گی ہماری ہاں مسجد لمبی ہے ہاں بڑی ہے وہاں جائیں گے تو امام جو ہے رکو میں چلا جائے ہم لوگ بھی کر لیتے ہیں ہم لوگ بچے ہوئے نہیں ہیں شیطان سب کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے تو اب دیکھیے اس رکعت کو جو آپ کی چھوٹ رہی ہے یا ہماری چھوٹ رہی ہے ہم اس رکعت کو بعد میں ادا کر لیں گے جتنی ملی اتنی پڑھ لیں گے اور باقی بعد میں ادا کر لیں گے لیکن کچھ اس خالی جگہ کو بھر لینے کی وجہ سے جنت میں گھر بنا لیں کون سا بہتر ہے کون سا عمل بہتر ہے جمعہ جمعہ خالی جگہ خالی جگہ کو پر کرے دیکھے تو اس طرح سے ہم کو اس سے اس پر عمل کرنا چاہیے اسی طرح سے ایک حدیث اور ہے اور وہ صحیح ترغیب و ترغیب کی حدیث نمبر چھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطوطن احب الا خطوطن یمشیا العبدو یسن اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدم سے زیادہ محبوب کوئی قدم نہیں ہے جو قدم آدمی اٹھاتا ہے صف کو ملانے کے لیے صف کو بھرنے کے لیے صف کو ملانے کے لیے جو آدمی قدم اٹھاتا ہے اس قدم سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک کوئی نہیں دیکھیے کتنی عظیم حدیث ہے ہم یہ قدم اٹھاتے ہوئے یہاں سے بیچ سے جاتے ہوئے وہاں اس خوف سے ہم وہاں نہیں جاتے کہ ہماری ایک رکات فوت ہو جائے گی لیکن اللہ کے نزدیک یہ قدم جو ادھر اٹھتے ہیں جو لوگ ادھر جا کر کے ملتے ہیں اللہ کے نزدیک یہ قدم یہ خطوہ یہ قدم بہت زیادہ محبوب ہے سب سے زیادہ محبوب ہے حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں اسی طرح سے ایک اسی معنی کا اسی معنی کا مانے کی ایک حدیث اور ہے جس میں دوسرے الفاظ ہیں خیار حکم الکم لی نم منع کی بہ فصلہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو نماز پڑھتے وقت صف میں اپنے بازو کو نرم رکھے الین کم فصل اپنے بازو ہاتھ پاؤں کو نرم رکھے سمجھ رہے صف میں جب نماز پڑھتے ہیں قدم سے قدم ملا ہے اور پاؤں سے پاؤں ہاں اور جو ہے کیا کہتے ہیں گھٹنے سے گھٹنا ملا ہوا یا قدم سے قدم اور کاندھے سے کاندھا ملا ہوا ہے جب رکو سجدہ کریں گے تو ایسی حالت میں ہمیں نرم ہونا چاہیے اگر ہم اپنی باڈی کو اپنے جسم کو ٹائٹ کر لیں ہر آدمی ٹائٹ کر لے ایسے تو کتنا عجیب سا لگے گا پھر دھکا دھکی شروع ہو جائے گی اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بہتر وہ ہے جو نماز میں من الى الصف اللہ علیہ وسلم اور اس اجر کے اعتبار سے اس قدم سے زیادہ بہتر اور آزم نہیں ہے جس قدم کو بندہ نماز میں صف کے اندر موجود شگاف کو اور خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے بڑھاتا ہے صف کے اندر موجود خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے جو بڑھاتا ہے صف لگی ہوئی تھی صف لگی نماز شروع ہو گئی اب سب لوگوں نے تھوڑے تھوڑا, تھوڑا تھوڑا تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑ دیا اب لوگوں کو احساس ہوا کہ نہیں خالی جگہ ہے تو ادھر مل گئے ادھر مل گیا اب پیچھے والے نے پیچھلی پچھلی سے دیکھا کہ آگے خالی جگہ ہو گئی دو قدم آگے بڑھ کر کے صف میں مل گیا ہاں تو ان دو قدموں کے ذریعے سے کتنا بڑا ادر ملے گا جنت جنت میں گھر ادر و ثواب درجات کی بلندی اور کیا چاہیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کمی نہیں ہے تو اتنی اتنی عظیم بات اور اتنا عظیم ادر ہے اور اب ان حدیثوں کو میں ذکر کرتا ہوں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب بندی نہ کرنے کی صورت میں کیا کیا بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے کیا کیا خرابیاں ہو سکتی ہیں سب بندی نہ کرنے کی وجہ سے پہلے جو سب سے پہلے حدیث میں نے پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ اپنی صفوں کو درست کرو اور اختلاف پیدا نہ کرو آگے پیچھے نہ کھڑے ہو نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا تمہارے چہروں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا تمہیں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگو گے ایک حدیث تو یہ یہ صحیح مسلم کی روایت پیش کی گئی تھی اور مختلف حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ ہیں کہ استعو ولا تختلفو برابر ہو جاؤ اختلاف نہ پیدا کرو فتخلو بحم اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے دل میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اسی طرح سے دوسری حدیث عقیم صفوفکم فواللہ اللہ لتقی منصف صفوفکم ہاں کہ صفوں کو درست کرو اور اللہ کی قسم تم صفوں کو ضرور بال ضرور درست کرو گے ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا اسی طرح سے اب اختلاف جب پیدا ہوگا تو کیا ہوگا اس کا نقصان اختلاف جب پیدا ہوگا تو کیا اللہ عطی و ولا اللہ کی اطاط کرو اللہ کے رسول کے تاط کرو اختلاف نہ پیدا کرو اختلاف پیدا ہوگا تو کیا ہوگا فتح شلو و حکم تم شکست کھا جاؤ گے اور تمہارا روب اور دبہ دب دب دشمنوں کے دل سے ختم ہو جائے گا آج اگر دیکھیں یہ سب ہمارے دلوں کے اختلاف کے اسباب ہیں ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قلوب کے بجائے وجوہ کا لفظ استعمال کیا قلوب کے بجائے ہاں وجوہ کا لفظ استعمال کیا کہ تم صفوں کو درست کرو گے ورنہ تو اللہ تبارک کو تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان کیا کر دے گا پھوٹ ڈال دے گا بغض و حسد پیدا کر دے گا تم ایک دوسرے سے نفرت نفرت پیدا کرنے لگو گے اور ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہو گے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خالی جگہوں کو پور کرو اور خالی جگہ نہ پر کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ شیطان ہمارے بیچ کیا ہوتا ہے داخل ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عتیم وصف صفوں کو درست کرو فما بلائے کا کہ تم صفوں کو ایسے درست کرتے ہو جیسے فرشتے درست کرتے ہیں اور فرمایا کہ وہاد بین المناکب کندھوں کو برابر رکھو قریب قریب رکھو وسود الخل وسد الخل صدمہ نے کیا ہوتا ہے بند کرو کس کو خلل خلل کس کو کہتے ہیں خالی جگہوں کو خلل بولتے ہیں جو کمی ہے اس کو پوری کرو ولی نئی اخوان اور آپس میں اپنے ہاتھوں کو نرم رکھو خاص کر کے ولا فروجا شیتان <لِشَّيطان> شیتان کے لیے شگاف نہ چھوڑو تو شیتان کے لیے شگاف چھوڑنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور شگاف چھوٹے گا تو شیتان کھڑا ہو شیطان کھڑا ہوگا بہکائے گا اور جس نے صف کو ملایا اللہ نے اس کو ملایا امن قطاح قطع اور جس نے صف کو کاٹا یہی سب کو کاٹنا کہ ہاں ادھر کھڑے ہیں کھڑے ہیں بیچ میں خالی چکے ہے قطع اللہ اللہ تعالیٰ اس کو توڑے اس کو جو ہے نیست و نابود یہ بڑی بدوا ہے بہت بڑی بدوا ہے تو اس ہے ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ شیطان کو صفوں کے بیچ میں درست صفوں کے بیچ میں کھڑے ہونے کا موقع نہیں دینا چاہیے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و نے صفوں کو درست کرنے کے تعلق سے ہاں صفوں کو درست کرنے کے تعلق سے یہ بھی بیان فرمایا کہ منع فرمایا کہ لاتوبین سواری کہ کھمبوں کے درمیان صف نہ لگاؤ جب جماعت ہو رہی ہو جماعت ہو رہی ہو تو सफो کھمبوں کے درمیان جو ہے صف نہ لگاؤ کیوں اس لیے کہ کھمبوں کے درمیان صف لگانے سے کیا ہوتا ہے صف کٹ جاتی ہے صف کے لیے ملنا ضروری ہے اللہ اقبض علماء نے جو ہے مجبوری کی صورت میں جیسے بھیڑ بھاڑ بہت ہے تو ہاں بجائے اس کے لوگ چوراہوں اور روڈوں اور سڑکوں پر فٹ پاتھوں پر پڑھیں اگر جو ہے مسجد کے اندر صفوں کے بیچ میں یا کمبوں کے بیچ میں جگہ ہے تو عام صورت میں یہاں پر صفوں کے بیچ میں یہ کھمبوں کے بیچ میں صف نہیں لگانی چاہیے اور بھی باتیں جو ہے تقریباً جو ہے آ چکی ہیں اور خاص کر کے شیطان کے لیے ہمیں ہاں جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے اور امام کی بھی ذمہ داری ہے کہ امام بھی مقتدین کو سمجھائے بتائے کہ ہاں بھائی ہاں خالی جگہ نہ چھوڑو ہاں یہاں پر عربی میں بولتے ہیں عربی میں سمجھ نہیں آتی تو سمجھیں کہ نماز کے وقت جو جو بھی امام کہتا ہے تقریبا وہ حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں استعو سنا آپ نے ہادو بین والاقدام سنا آپ نے ہاں وہ ولا, ولا تختلی فتختلف تختلیف کے برابر ہو جاؤ اختلاف نہ پیدا کرو آگے پیچھے نہ کھڑے ہو نہیں تمہارے دلوں کے درمیان اختلاف ہو جائے گا اس طرح کے جو الفاظ امام کہتے ہیں ائمہ کہتے ہیں وہ حدیث کے الفاظ ہیں اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور مقتدی ہونے کی حیثیت سے ہاں ہماری کیا ذمہ داری ہے سب سے پہلے جب کھڑے ہوں صف میں تو اپنے کاندھے اور قدم کے برابر کھڑے ہوں اگل بغل کے لوگ جو ہے اگر آگے پیچھے ہیں ان کو درست کرنا چاہیے پاؤں ملائے ہوئے ہیں تو ان کو کہنا چاہیے قدم سے قدم ملاؤ ان کے قریب ہونا چاہیے کھڑے ہو جانا چاہیے اگر نماز کے دوران کوئی ایسا شگاف کوئی ایسی خالی جگہ ملی تو اس کو بھر لینا چاہیے اسی طرح سے پہلے پہلی صفوں کو پوری کرنا چاہیے پھر پیچھے کھڑا ہونا چاہیے اور صفوں کو پوری کرنے اور خالی جگہوں کو پر کرنے کے جو فضائل ہیں درجات دراج کی بلندی ہے جنت میں گھر بنائے گا اللہ تبارک مطالعہ اسی طرح سے بہت عظیم عدر ہے اس پر اس کا خیال کرتے ہوئے پہلے اگلی صفحوں کو پوری کرنی چاہیے پھر پیچھے کھڑا ہونا چاہیے چاہے ہماری ایک رکعت چھوٹ جائے تو ہم سب لوگ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ تبارک مطالعہ دوسرے لوگوں کو بھی بات سمجھ میں آئے گی ایسا موضوع ہے کہ ان اللہ کبھی ہم جمعہ کے درس میں اس کو بیان کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سلیقے کے ساتھ سب بندی کرنے اور سنت کے مطابق سب بندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ادر عظیم کو حاصل کرنے کی توفیق دے جس کا وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا ہے آمین رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقی محمد اللہ علیہ وسلم